محمد الم صلی اللہ رسم اللہ سے بارک و تعالیٰ نے کچھ امال کچھ جمع رکھا ہے کچھ کو نقاضی رکھا ہے جماعت کی نما کو جمعی رکھا جمعہ میں زدہ جمع مجمع کرنے کا کہا گیا جمعہ جو ہے یہ چند مساجد مل کر اکٹھے ہو کر پڑے اور عید پر جو ہے اللہ کا علاقہ جمع ہو اور حج پر جو ساری جمع مسلمہ جمع ہو کیونکہ انسانوں کے ایک اصلاح اور ایک فائدہ وہ اجتماعیت میں ہے اس کے لیے بنا مال کو اجتماعی طور پر مقرر کیا آج پر ہم یہ ہوئے تھے تو وہاں پر کچھ عورتیں ایسی آئی ہوئی تھیں جنہوں ہیں صرف سر پر ایک کپڑا اس بالوں کو چھپانے کے لیے کیا باقی کوئی پیدا نہیں آج بھی مکہ مکڑ رہے ہیں تو وہاں ہمارے پیر بھائی ہوتے ہیں عجیب المنان صاحب ان سے میں نے کہا تھا کہ بندے آپ لوگوں کو اللہ پاک نے یہاں بٹھایا ہے اور حج پر ساری عمر کو بلایا جاتا ہے بلا کر آپ پر پیش کیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ اس کی دینی عالت کو دیکھیں اور دینی حالت کو دیکھنے کے بعد اس کو جو ہے معیار پر لائیں اس کی تاک اصلاح اور معیار پر آئیں ایسی ساری عمر مسلمان کا ذمہ ہوتا ہے ہمارا میں نے لمحہ بچایا اس کا خاص طور پر اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو روسی ریاستیں آزاد ہوئی ہیں ان کے لوگ آئے ہوئے ہیں اب یہ بھی نئی آزاد ہوئی ہیں تو ان کے لوگ آئے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے بہت زیادہ تقوا اور حیا پردے کے بندوبست کیے ہوئے کہ سر کے بارے روپے نہیں چھپائے ہوئے ہیں ان کو معلومات نہیں جب اجتماعی ماحول میں آ دیکھیں گے باقی امت کے دیکھیں گے کے عملی طور پر بات آ گئی ایک دفعہ سعودی عرب کی ایک عورت بجنار کالج میں داخل ہوئی تھی اس کا بھائی تبدیلی میں لگا ہوا تھا جنگلا بجنس کا نام تھا باق تھا ہمارا اس نے لاہور کے تبلیغ والے حضرات سے کہا کہ بین مریض کو تعلیم میں اس کو تعلیم میں لے تعلیم جاتے رہے کوئی پانچ چھ مہینے سال تعلیم میں آئی گئی لیکن اس کی شکش نہ اتری جاتے نمبر فائدہ تھا اتنا جنگ جو آدھی رانوں تک آیا اس کو کر کے ایسے جنگ گیا جو آدھی رانوں تک آتا اونو تھی تو لاہور والے افراد نے کہا کہ اس کا آنا جانا بند کرایا جائے کیونکہ اس کو کچھ فائدہ نہ ہوا اور اس کے ساتھ ہماری عورتوں پر آ رہے ہیں خیر نے پوچھا, پوچھا کہ ایک عالمی مسئلہ ہے عالمی سطح کا فیصلہ ہے فیصلہ خود نہیں کرتے ہیں. یہ جو ہے تو ہندوستان والے جو ہمارا برابر کرے وہاں پر ہندوستان میں رات سے پوچھنا چاہیے خاص طور سے رحمت اللہ علیہ تھے جوانی لحاظ سے دینی لحاظ سے لحاظ سے بہت کام کے سکتی سے بیٹھنے واقعی بہت کام مل ہے ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ یہ لاہور کے لوگوں کو تو تبلیغ کا کام آتا ہی نہیں تعلیم میں آنے والی بچی ہے اس کو یہ روکیں ان کو ترغیب دیں کسی تین دن کی جماعت میں چلی جائیں انہوں نے اس کو اپنے ماحول سے نکالا تین دن کے لیے اور باٹاپور فیکٹری میں ڈاور کے پاس آ گئے ہے باغا کی طرف اس پر لے گئے اس کو جو وہاں جا کر بہار کے ماحول میں گئی جہاں پر عورتیں دل سے ان کے یہ شری مسئلہ ان کے قلب میں باطن میں کلچر کے طور پر داخل تھا ثقافت کے طور پر ان عورتوں کے درمیان جا کر بیٹھی تو اس کو اپنی جان میں نظر آئی اور فوراً اٹھ کر گئی اسے کہا میرے لیے کپڑے لاؤ کہ میں کپڑے پہن کر سردا سر کی اس سر روئی اور بس پہلی پہلی رات کی اس کو صلی اللہ علیہ وسلم کی جا رہا سب ماحول ہے شریف نے کچھ اعمال کو اجتماعی مقرر کیا انفرادی مقرر کیا انفرادی انفرادی طور پر کرنے گئے باقاعدگی کے ساتھ اجتماعی اجتماعی طور پر کرنے ہیں باقاعدگی کے, کے ساتھ اور اس کے اپنے فوائد ہیں اور ایک ہے انسان کی اصلاح اصلاحی ترتیب پر کوئی سیکھنے سکھانے سننے سنانے کے لیے ایک جمع ہونا ایک تو سبزی لازمی عمال ہے جماعت کی نماز میں لازمی جانا ہے جمعہ کی نماز میں لازمی جانا ہے ہفتے میں ایک بار تو شریعت جبری آدمی کا بلانا کرتی ہے جمعہ کی نماز تو بغیر جماعت تو ہوتی ہی اس میں جبری باقی نمازوں کی ادائیگی ہو جاتی ہے بغیر جماعت کے قبولیت نہیں ہوتی بلا ازر کے اگر نماز چھوڑی ہوئی ہو بلازر خرید نماز چھوڑی ہوئی ہو تو یہ نماز ادا ہے قبول نہیں ہے ادا جدا کی ہوتی ہے قبول نہیں کی ہوتی وہ ان کے فوائد جو نماز پر ہوں گے وہ مرتب نہیں ہے گے ایک ادا ہو گئی دوبارہ, دوبارہ اس کا ارادہ نہیں کر کرنا یعنی. یہ ہے کہ اس کو آہ. قبولیت کا درجہ نہیں ہوا اس کو شریعت بقر اس لیے کیا ہے کہ اس کے اجتماعیت کے اپنے فوائد ہیں جیسے ہی اسلح کے لیے جمع ہونا سیکھنا سکھانا سننا سنانا یہ بھی ایک لازمی امر ہے مختلف تاریخوں میں لکھا ہوئے میں نے پڑھا کہ جو آدمی ہفتے میں ایک بار بھی کوئی اصلاحی ترتیب میں نہ آتا ہو تو اس کا دین دینی لحاظ سے روحانی لحاظ سے زوال ہوتا رہے گا اور ترقی نہیں ہوگی یہاں تک کہ روز بروز اس کی زندگی سے دینی اعمال نکلتے سکیں اور اس وجہ سے ہوں گے کہ اس نے کوئی اصلاحی اجتماعی ترتیب اختیار نہیں کی ہوئی تو اسلائی اجتماعی تصویر اختیار نہیں کی ہوئی کہ جو اس کو کھینچ رہی ہو اوپر کو لے جا رہی ہو اور اس کو گراوٹ سے معفوظ فرمائے تو کرے گراوٹ سے اس کو معفول کرے اور اس یہ روز روز ذریعے اس کے سامنے ترقی ہوئی بات آ رہی ہے جو اس کے ترقی کے ذریعے بنے ہمارا یوز رحمۃ اللہ علیہ منترالیہ کے صاحب سے پچیس سال کی عمر میں امیر بنے عالمی اڑتالیس سال کی عمر میں فات ہو گئی ہے. اور چالیس سال کی عمر میں قطب سال چالیس پر ہاتھ بنی یہ چالیس سال کی عمر میں شاد کے مقام اٹھالی. اٹھالی. اور بیان ایسا کرتے تھے کہ کیا علماء کیا ہم حیران ہوتے تکلین جلد رہ جاتی تھی کہ اس بات سے بول رہے ہیں کہاں سے بول رہے ہیں اور فرما تھے کہ میں سارا، میرا سارا بولنا میں یہ ساتھی اللہ کی رضا کے لیے اپنی اصلاح کی نیت کے لیے یہاں جمع ہوتے رہتے ہیں بستی نظام میں اور اللہ کے لیے وہ کرتے ہیں کوئی کرتے ہیں ان کی برکت سے اللہ کے بارے کو تعالیٰ مجھ پر یہ بات کون لگتا ہے میں بیان کر دیتا جب وہ دورے پر ہوتے تھے واپس جاتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ میں بھی اپنے آپ کو اس ماحول کا محتاج سمجھتا ہوں میں بھی اپنے آپ کو مستندین کے ماحول کا محتاج سمجھتا ہوں اگر میں بھی اس ماحول میں نہ رہوں تو میری ذمی حالت بدل جاتی ہے اس ماحول میں اگر نہ رہوں تو میری ذمی حالت بدل جاتی ہے مفرلی تالا یہ سارا ہفتہ میرے پاس لوگ آتے جاتے رہتے ہیں کچھ لوگ تو اس بات پو کو پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ ہم یہاں سے جائیدادیں بیچ کر امریکہ برطانیہ جاننا چاہنا چاہتے ہیں کیوں جی وہاں پر حفاظت ہے یہاں پر حفاظت نہیں ہے. اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے زمینیں بیچ کر اسلام بات جانا چاہتے ہیں کیوں جی وہاں پر حفاظت ہے یہاں پر حفاظت نہیں ہے. اور مفادی تلا ہمارے سلسلے والے ہیں مجارس میں والے ہیں کسی نے آ پریشانی کا تجربہ نہیں کہ مجھے پریشانی ہے جو پیش حالات خراب نہیں اور میں پریشان ہوں میں جانا چاہتا ہوں یا میں جائیداد بیٹھنا چاہتا ہوں کہ حفاظت اور پریشانی یہ ایک حال ہے جو اللہ پاک تاریخی کرتا ہے ایک دفعہ ایک ساتھی سے مہاراج جا رہا تھا لائیون جا رہا میں جا رہا تھا میں نے پینتالیس ہزار روپے بھی لیے تھے واپسی پر آتی ہے سودا سودا کو دکان کا خریدوں گا زمانے پینتالیس ہزار بڑی سیٹ ہو گئی وہ بس میں بیٹھ کر زمانہ ہو گیا ایک راستے میں جا میں نے سر سیٹ پر رکھا اس کو سویا رہا سویا رہا جب جاگا ساری بس میں پریشانی ہے لوگ باتیں کر رہے ہیں بس میں افرتفری ہے اور میں نے کہا کیا بات ہے آپ کو کیا ہوا ہے انہوں نے کہا کمال ہے تو کہاں پر تھا میں نے کہا میں یہیں پر تھا نا تو تجھے نہیں پتا چلا کس بات کیا؟ انہوں نے کہا، کہ ابھی ڈاکو چڑھے تھے بس میں سب کو لوٹ کر سب سے پیسے لے کر گاڑیاں لے کر اتر جائے۔ تو کہاں پر تھا انہوں نے کہا، میں یہیں پر تھا سویا ہوا تھا میں اللہ پاک نے اس بینان کی نیند اس کو عطا کر دی وہ آدمی اس کی نیند میں باقی سب پر مار ہو رہی ہے گندم کے دانے آٹے کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں سردی کے موسم میں نا اور مہ کے پاس گھن جو ہے بیٹھا ہوا خوب گرم گرم آواز سے لفظ اٹھا رہا ہوتا ہے بس یہی آلات پیدا کیے ہوئے گدم کے دانوں پھر وہ ہلات پیدا کیے ہوئے کہ دو پتھروں کے درمیان رگڑے جا رہے ہیں اور ساتھ گھر میں بیٹھا ہوا نا چنگیز لاکو پڑھ رہے تھے نا کچھ علاقے فتح کرنے کے بعد واقعیوں کو فیصلہ کرتا تھا کہ پیغام دیکھتے تھے کہ ہمارے علاقہ خالی کر لو اور بس لوگ علاقہ خالی کر کے دے دیتے تھے اس میں ان کو بیٹھ لی اس زمانے میں اس سب جگہوں پر آلات بزدلی کے ہو گئے بغداد میں ایک کاتاری عورت نے بیس نوجوانوں کو کھڑا کیا مسلمانوں کو ان سے کھایا یہاں پر کھڑے رہو میں تلوار لے اللہ کا تمہارے سر کر اور اتنی جرت نہیں رہی ہوئی تھی وہ بیس آدمی میں سے کوئی ایک دو آگے بڑھ کر اس کے ڈافوں کو پڑ کر مروڑ لیتے اور گزن بڑ مار اس کو گراتے اتنی سکر ہوئی بات ہوں. یہ ہوا کرتے کال باطن کا پہلے بدلا کے بعد ہی بات روز زمانے میں کچھ ایمان کچھ جان مثر کے علاقے میں باقی تھی وہاں بات کا پیغام پہنچا کہ ہم جو ہے تو علاقے کو خالی کرو کے ہم رہے ہیں بادشاہ جو تھا علاقے کا وہ اس نے اس کے درباری وزیر وزرات سارے آپ کاپ رہے ہیں ایک جب نیر تھا ڈبرست کا پورا کیا نام تھا رقرودی رقر الدین دور جو تھا اسے جب دیکھا دفرس دفرس تو مرے ان کو اندازہ ہوگا کہ تو بڑے ہوئے ہیں پہلا علاج ان کو لات مار کے ہے پہلا علاج ان کا کرنا ہے ان کو لات مار کرٹایا جائے اور پھر جو اپنی کاروائی کی گئی ان کو لات مار کر کھایا اس بادشاہ صاحب کو کیا معذور اور کیا اس نے جہاد کا اعلان اور اس مانے بڑے بزرگ سے رحمۃ اللہ علیہ ان سے کیا مشورہ وہ ساتھ ہوئے اس دوست ساتھ ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم حملہ کرنے والے کسی نے کہا انشاءاللہ شاء اللہ نے کہا انشاءاللہ میں نہیں کیا لوگوں کہہ رہے انشاءاللہ کہ ان شاء اللہ اللہ چاہے اللہ کی تو چاہت ہی ہے کہ میں تو کروں کہ اگر اللہ چاہے اگر اگر مگر کی بات ختم ہو گئی ہے چاہت ہے اللہ کی یہ ہے کہ اس کو میں کروں دوست نے جو ڈراوے کے لیے جو کاسر بھائی کاٹو ان ان ان ان سر اور ان سروں کو اس کے پاس علاقوں کے پاس اور پھر وہ کو کہو کہ آپ میدان میں آؤٹ آ پتا چلے گا دندا کا اور آگے بڑھنے کا اور ان کے آنے سے پہلے اپنے لشکر کو نکال کر کرو ایک جگہ آیا این اے جالو پر سے کھڑا کیا اور پھر جو مر کر ہوا تو آخر میدان میں منہ پھیر کے چھوڑے کہا کہ و... و... ان معلومات کی ان تکاروں کی جنگ کا طریقہ کیا ہے نے کہا ان کا جنگ کا طریقہ یہ ہے کہ سارے اکٹھے ہو کر زور کا ہلہ بولتے ہیں اور اگلے لشکر کو چتر بتر کر دیتے ہیں وہ جب ہی نہیں کرتا کوئی سم نے اپنے لکچر کی طرف پابندی کی ان کو تربیت نے کہا جب ہی ہلا بولیں تو یعنی کہ راستے کھول لو یہاں تک کہ آگے چل کر اتنے دور چلے جائیں کہ آپ سارے فہر کریں ان کو اپنے گہرے میں چاروں طرف سے آگے بڑھے اور کاٹے میں سب نے کیا یہاں تک کہ میدان کو, کو چھوڑنا پڑا اور میدان سے بگا کے چھوڑ لیکن من میں بات رکھی یہ؟ یہ؟ ہاں اتنا خوفکاری ہے اتنا خوف خوفکاری یعنی ان کو امریکہ کے امریکہ کی یہودی اسٹائٹ اور برطانیہ کی یہودی سائیکٹ میں نے تو حفاظت نظر آ رہی ہے صباجی کرنے فیصلہ کیا مربع ضائع ہو اور یہاں اللہ کا نام پکارا جاتا ہے جہاں جانے ہیں وہاں ان کو ہلاکت نظر آتی سدر اصل ہلاکت والے اعمال ہم نے اختیار کر لیے ہلاکت ان امال کی وجہ سے ان ہلاکت والے امال کو ہم اختیار کریں گے اس کے نتیجے ہلاکت ہی لاتے تو کون روک سکتے فضور اور خراب امال کے نتائج میں نتیجہ یہ ہے کہ ہوتا ہے کہ آدمی کے حوصلے پسٹ ہو جاتے ہیں ہمت اس کی پسٹ ہو جاتی ہمت پس ہو جاتی ہے عمر کم ہو جاتی ہے روزی تنگ ہو جاتی ہے آپس میں اقتدا کھڑے ہو جاتے ہیں چاروں طرف خون خوش تو خون شروع ہو جاتا ہے اور یہ نتیجہ ہوتا ہے فضور کا ہلاکت والے حمال <تصفح> کا ہلاکت والے امال آپ کو بتاؤں میں کہ ماشاء سال کو پہنچا سا گئے اسلام آباد سے دو آدمیوں کو بھیجا ہے کہ اسپتال تھا, تھا اور باپ بیٹا دونوں پٹھان آئے بیٹھے میرے پاس مسئلہ ہے ہمارا جس کا ہمارے پاس ہے کیا مسئلہ ہے بیٹھے بیٹھا کہ میری شادی ہوئی تھی میری میرا ایک بیٹا بھی ہے اور میری بیوی کے دوسرے نوجوانوں کے ساتھ موبائل تعلقات ان کو ٹیلیفون کر چکے تھے اب اس مسئلے کا کچھ گزائش نظائش تھے گھومنے کے لیے آئے گی مجھے تو آیا غصہ میرے ایسے ایسے لوگوں کو بال دے رہا انگریزی میں ویسوں کی زیادہ زبان ہے نا جو کسی کو قید ہو جاتا ہے میں نے کہا ایف یو آر مسلم ایف یو آر مسلم دین وٹ سال ایشن آئی کین ٹین یو اباؤٹ دس سچویشن نان مسلم دین گو اے ہیڈ وٹ یو وانٹ ٹو ڈو شو شوڈ ڈو میرے پاس تو آئی ہے ہوگا نو ہیلپ پروگرام فاغوٹ تھے بڑے علیکم لکھ لو جب آپ کی غیر صحیح آلو گیا ہو تو میں آپ کی کیا مدد کروں ڈبے جس ڈبے کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کے میں کنیکشن لیے ہوئے ہیں اس کے ہاتھ سے ماشاء اللہ طرف جا رہا ہے پہلے بال بتی بھی جا ہے اور یا تو بھی یہی ہو جائے گا کسی معیار پر آ جائے گا زندگی گزرے گی تک یوروپ کے لوگوں کی زندگی گزرے گی اور نہ آئے معیار پر تو, ایک وہ تو سے ایک اسٹیم پر ہوگا اس ایک اسٹیم پر ہوگا پرانے کلچر کا نئے کلچر کے تو مارا ہو گا ہو یا وہ تمہاری زندگی کو تارخ کریں گے تم نے کوئی زندگی کو تارک کرو یہی انسائی نکلیں گے سامنے آ رہے ہیں تمہارے کوئی بات آپ لوگ پوچھتے ہیں پوچھیں تو ذکر کرتے ہیں نہ بنایا کریںپا ہی بچ جائے گا میں خرید کروں میں آپ کو کان بھی ہے میں سیک وہ